ایک سوال یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے نور ہونے پر کیا دلیل اور وضاحت فرمائے دیجیے دلیل سن لیجیے ارشاد باری تعالیٰ قد من اللہ نور ہوں وہ کتابوں بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک واضح کتاب حضرت عبداللہ ابن ابا جو حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور سگے چچاذات بھائی بھی وہ حضور کی خدمت کیا کرتے ودو کے لیے پانی دیتے مسوا کے ضبط مسواک پیش کر دیا کرتے ایک مرتبہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں تھا آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس سینے لگا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرا بھائی ہے اور یہ سے تو قرآن کا فہمتا فر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد قرآن مجید میں مجھے وہ بصیرت وہ تدبر حاصل ہو گیا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا حضرت عبد اللہ ابن عباس کا قول قدع جاکم اللہ نور یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نبی کریم علیہ سلاۃ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی جو ہیں وہ اس میں سب سے پہلی بات جو اہل سنت پر الزام لوگ ہماری تفصیل پڑھتے نہیں اور الزام لگا دیتے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو معاذ اللہ اپنے نور سے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس سے حضور علیہ السلام کو پیدا کیا ہرگز یہ ہمارا مذہب نہیں یہ تو خال ستن شرک فریق اللہ تعالیٰ کی ذات تو تقسیم سے نکالنے سے کمی سے بیشی سے پاک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس سے حضور علیہ سلاد و کو تخلیق فرمایا اور اس پہ بے شمار حدیثیں اور بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اور پھر یہ کہ ہم حضور کو بشر نہیں مانتے یعنی ایسا نہیں کہ ہم حضور کو انسانی نہیں مانتے ایسا نہیں بلکہ اللہ تبرک و تعالیٰ نے تو حضور کے نور کو اس وقت پیدا کیا کہ جب انسان کا وجود نہیں تھا آدم علیہ سلاد سلام بھی نہیں تھے تو اللہ تبرک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بشری لباس میں گویا اس دنیا میں پیدا فرمایا حضور انسان ہے جھگڑا اس میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح آدمی وہ ہماری طرح کا کہا وہ ہمارے بھائی کے برابر ہے جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کی جائے ایسے حضور بھی ہمارے بڑے بھائی معاض اللہ سما ماض اللہ ہم حضور کو بشر مانتے ہیں انسان مانتے مگر بے مسل انسان مانتے اور نور مانتے تو اللہ تبارہ کا کوئی ٹکڑا یا کوئی حصہ نہیں مانتے بلکہ اللہ تبار کا اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا آپ کا نور نور اللہ یہ کہتے کیا کہ دیکھیں یہ سے ظاہر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور مانتے اب عیسی علیہ السلام کا ایک نام ہے جو قرآن مجین مدا رو اللہ اب آپ کیا کہیں گے اس کا ترجمہ بتائیے نور اللہ سے آپ نے ہم پہ شرک کا فتوا لگا دیا اب روح اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے آپ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں کیا کریں گے اللہ کے کی روح کیا کریں گے آپ ہاں یہ آلہ فاضل بریلوی نے علم کلام کو ملوث رکھتے ہوئے جہاں بھی ایسا لفظ آیا کہ جیسے اللہ تعالی نے اپنی روفوں کی تو اس کا ترجمہ یہ کیا اللہ نے اپنی طرف کے روحوں کی اپنی طرف سے روح ہوں کی تو اس لیے اس پر اعتراض بالکل لغو جی کون صاحب کھڑے ہو کر کھڑے ہو رہے تھے کون صاحب کسی نے سوال کیا تھا بجی فرمائیے